لائف سلسلے بلیسنگ آف غوث اعظم میں فیضانِ غوث اعظم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل آج ہمارا اس کڑی کا اس سلسلے کا یہ دوسرا سلسلہ ہے جس میں الحمد عزوجل ازدل آج جو ہمارا ٹاپک ہے آج جو ہمارا موضوع ہے غوث پاک کا بچپن اور ان کے خاندان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے مزنی پھول حاصل کریں گے تو ہمارے ساتھ اول تاخر تا سلسلے میں رہیے گا آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ اسان موجود ہیں تلاوت بھی فرماتے ہیں ناز شریف بھی پڑھتے ہیں مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں آپ دنیا میں جہاں کہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ان سے ناز شریف کی منقبت کی مناجات کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ مدنی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ فون لائنز اگر نہ ملیں تو لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں ہم سے چیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی کالز آپ کے میسجز کو سلسلے میں شامل کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں حسب معمول ہم اپنے سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں توجہ کے ساتھ بعد اب بیٹھ جائیے اور کان لگا کر دھیان سے تلاوت قرآن پاک سے وسلاۃ سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ اضا وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ عزوجل اللہ تلاوت کروں گا حصول ثواب کے لیے آپ بھی اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تعظیم کی نیت سے تلاوت قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الٰہی کے لیے حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی, علی تعالی علی محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم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 میرے آقائے نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت اے شمع اے رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت تیر طریقت تریقت سے خیر و برکت الحافظ الکاری الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان شریف میں ان آیات کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور اللہ از وجل کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ از وجل انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں اور انہیں کیا ہے کہ اللہ عز وجل انہیں عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ وما کانو اولیاہ اس کا ترجمہ ہے اور وہ اس کے اہل نہیں ان اولیا اہو المتک اس کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں صدق الله مولان علیم و صدق رسوله نبیل کریم سبحان اللہ سبحان الله خوبصورت ایتیں ہم نے سنی اور الحمدللہ اس کا ترجمہ اكنز الایمان بھی سنا اب ائیے نا شریف کا وقت ہے سنتے ہیں نا شریف کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نا شریف کے بعد اج ہمارا موضوع جیسے ہم نے سنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے واقعات بھی سنیں گے اور کچھ آپ کے مبارک خاندان کے بارے میں سنیں گے ائیے سنتے ہیں میرے اقالیس علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں هدایات صلی اللہ الحبیب حبیب صلی اللہ علی محمد و وبارت و تیری تار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی کا جو میرا غوث ہے اور لاڈ ل بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈ ل بیٹا تیرا پریے صلی اللہ علیہ ہوئی کیا اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین اگر میرے ساتھ مل کر پڑھیں کیونکہ یہ آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ ہمیں مدینے بلا لیجیے نہ جانے کس کی التجا گمبد خزرا سے ٹکرا جائے اور اس کی صدا کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کا بلاوا آ جائے میرے ساتھ مل کر پڑھیے بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول عطا, عطا کر دو مدینے, مدینے, کی مدینے, مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے, مدینے, مدینے, مدینے کی, کی اجازت یا رسوللا کروں میں سز گمبج کی زیادہ رسول اللہ, اللہ کروں میں سز گنبد کی زیادہ رسوللہ بول لو یا رسول بلا لو یا رسول بول لو یا رسول بلا لو یا اہلے کا بیت بیت خادم یہ سب ہے آپ ہی, سب ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ, اللہ, <ترجمة> <حزم> اللہ, اللہ تمہارا فضل ہے کہ میں غلام سوکھا جاؤ تمہارا پس ہے کہ میں گلا میں وا سخا جاؤ نہ ہو کم آلیا کی دل سے ال یا رسول اللہ نہ ہو کم آیا کی دل سے ال یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں اسی احمد رضا کا واسطہ جو ع کر دو مجھے اپنی محبت, بس محبت بس یا رسول اللہ عطا کر دو, دو مجھے اپنی اپنی محبت, ایسے ایسے اپنی ایسے محبت ایسے یا رسونلہ شہ تار پر ہے رحمت کی نظر رکھنا شبار پر ہیں رسمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سس گمبد کی زیارت یا رسوللا گلا لو یا رسول گلا لو یا شبھی اللہ میرے پیارے اور بہتر اسلامی بھائیوں مدرسن کے ناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج ماشاء جس طرح قلم میں سلسلہ کیا عربی مبلک بھی موجود ہیں جو عربی زبان میں مدنی پور اطا کریں گے تو آج ان کچھ مختلف زبانوں کا مکسچر ہوگا کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو ابراڈ ناظرین کو بالخصوص ایڈریس کریں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یو کین جو ہے بار, بار دکھائے جاتے ہیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں وہ دنیا میں گناوں کا سیلاب لے کر آتا ہے 14 فیبری کو ایک آ, بڑی عجیب و غریب رسم منائے جانے لگی ہے جس میں مسلمان بھی انوالو ہو گئے ہیں ہم اس دن کے حوالے سے بھی آ, کچھ بات کریں گے کچھ مدنی پھول ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سنیں گے. یہ دن کیسا ہے ہمیں کیا ایسا منانا چاہیے کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرپرائز پیکج بھی ہے وہ کیا ہے وہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے آج ہمارا سلسلہ اللہ نے چاہا بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن پر بات کریں کچھ آپ کے خاندان پر بات کریں میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک خانقاہ جس میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ایک با پردہ عورت ایک بچے کی لاش چادر میں لپتا ہے سینے سے چمٹا ہے زاروں کتار رو رہی تھی اتنے میں ایک مدنی منہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے بجا دریافت کی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا میرا شوہر اپنے لگتے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے جدا ہو گیا ہے یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب یہ اپنے والد کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ تھا یہ بیمار ہو گیا اور میں اسی خانقاہ والے بزرگ کے پاس اس بچے کو لا رہی تھی کہ لا کر اس سے دم کر ان سے دم کرواؤں گی کہ میرے بچے نے راستے ہی میں دم توڑ دیا اور دنیا سے چلا گیا میں بھی پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی اب بدری منڈے نے جب ایک دکھیاری ماں اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ اور اس کی لاش یہ دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے دکھیاری ماں سے کیا کہا محترمہ آپ کا منڈا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے ماں جو ہے جس کو کہتے نا وہ ایک ایسی خبر کا انتظار تھا اور جب وہ خبر ملا تو بے ساختہ اس ماں نے جو ہے وہ بےتابی سے اپنے مننے کی لاش سے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا وہ سچ کچھ زندہ تھا اور ہاتھ پہر ہلا کر کھیل رہا تھا اتنے میں وہ والے جو بزرگ ہیں وہ باہر تشریف لائے اور بچے کو دیکھ کر اور اس مدنی مننے کو زندہ دیکھ کر جو مدنی منا ماں کی گود میں تھا اور اس بچے کو دیکھ کر سارا ماجرہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے ابھی سے تقدیر خدا بندی کے راز سربستہ رازوں کو کھولنا شروع کر دیا یہ کہہ کر اب اس بچے کے پیچھے گویا اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے وہ بچہ آگے آگے وہ بزرگ پیچھے کہ اتنے میں وہ بچہ قبرستان کے قریب پہنچا اور کیا صدا لگائی لک ایٹ اتارٹی آف از وائس کیا کہتے اے قبر والو میری مجھے بچاؤ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک چھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان کے تین سو مردے اٹھ کر اس مدنی منہ کی جھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکا رہا تھا اور مسکرا رہا تھا کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے میرے پیارے اور بہتر اسلامی بھائیوں کا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ بزرگ کون تھے کہ جن کے پاس یہ دم کروانے آیا تھا، وہ، وہ، وہ عورت آئی تھی اپنے بچے کو لے کر اور یہ بچہ با کون تھا جس کو رب نے اتنے کمالات سے نوازا وہ بزرگ کوئی اور نہیں حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ سام رحمۃ اللہ تعالی تھے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نانا ہیں اور وہ بچہ کوئی اور نہیں پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر کتب ربانی محبوب سبانی شیخ عبد القادر جھیلانی تھے آپ کے بچپن کا واقعہ ہے بچپن ہی سے با کمال ہستی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہے آج بہت کچھ غو سے پاک کے بچپن کے بارے میں سننا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم بچپن کی طرف آئے کچھ تھوڑا سا آپ کا حسب رسب بیان کرتے ہیں کہ یاد رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام عبد اور آپ کی کنیت ابو محمد القاب محی الدین محبوب سبحانی غصن غوثم وغیرہ ہے اور آپ چار سو ستر ہجری کو ایک روایت کے مطابق یقب رمضان مبارک کو قصبہ جیلان شریف نسب بغداد کے پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد ان کا نام بھی بتائیں گے آپ کو لیکن ان کی والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں اور آپ کا نسب جو شجرائے نسب ہے وہ اس طرح ہے سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسا جنگی دوست یہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا بن سید عبداللہ اللہ بن سید یا بن سید داود بن سید موسا ثانی بن سید عبد اللہ بن سید موسا جون بن سید عبد اللہ بن سید امام حسن مسلا بن سیدنا امام حسن اور بن سیدنا علی المرتضاک اللہ تعالیٰ وز ال کریم آپ حسنی سید ہیں اپنے والد محترم کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن امت الجبار بنتے سید عبد اللہ سومائی بن سید ابو جمال الدین محمد بن جواد بن امام سید علی رضا بن امام موسا کاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العبدین بن امام ابو عبد اللہ حسین بن امیر المومنین حضرت علی ارمرتضا اللہ تعالیٰ وج الکرین حسنی بھی فیض مل رہا ہے حسینی بھی دریا بہ رہا ہے حوص پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے دونوں شہزادوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ آل میں سے آپ ہیں حسنی حسینی سید ہیں سبحان اللہ اور آپ کا خاندان جو تھا وہ اولیاء کرام کا گھرانہ اور آپ کے نانا جان دادا جان والد ماجد والد محترمہ پھوپی جان بھائی جان اور صاحب زادگان سب اولیاء کرام اور صاحب کرامت اور مقامات علیہ پر فائز لوگ تھے اس وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے میں چاہتا ہوں ہمارے عربی ناظرین کے لیے کچھ خاندان کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے غصف پاک کہ خاندان کے کتنے لوگ ماشاءاللہ علیہ کرام میں سے تھے اللہ، مرحبا بکم بسلسلتنا اہل العرب اليوم انشاءاللہ نسمعو بعد الکلام عن مولد الشیخ عبدالقادر الجیلان و نشعتہو اتفق المؤرخون القدماء والمحدثون على ان شيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى قد ولد سنة 470 او سنة 471 ويوجد فيه اختلاف ولا يوجد فيه اختلاف وفاته اسمه كان محي الدين اسمه كان عبد القادر كان ابو محمد و لب ہوں الدین و مشتہر الاعظم و کم معلوم لديكم القطب وانا واحد ماشاء اللہ. اللہ, ما اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے بارے میں ہم نے خود سنا کچھ والدین یقیناً شادی ہوتی ہے ایک ارمان ہوتا ہے پھر شادی کے بعد بچے کی تمنا ہوتی ہے اور بچہ نیک ہو پرہیزگار ہو تو ماں باپ کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں مگر اسی طرح یہ خاندان یہ ولادت کیسے ہوئی اس کے پیچھے بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے مادرا کچیو تھا کہ ایک نوجوان خوف خدا والا اس نے ایک بار ایک سیب اس کو بھوک لگی تھی اور دیکھا کہ پانی کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے سیب اٹھایا اور وہ کھا لیا کھانے کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں نے اجازت تو نہیں دی نہ جانے ہی کس کا سیب ہوگا قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا آج کے نوجوان بھی غور کریں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں کے پیسے دبا لیتے ہیں نہ جانے کتنے حقوق تلف کرتے ہیں اور ایک سیب کا معاملہ ہے سیب لیا کھا لیا اور اب یہ احساس اجاگر ہوا کہ جناب اب اس کا کیا جواب دوں گا اب اس دریا کے کنارے کنارے چلتے گئے دیکھا ایک سیب کا باغ ہے دل میں یہ قرار یہ خیال جمع ہو سکتا ہے کہ آ, یہ اسی باغ سے سیب گرا ہوگا اس باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے سیب کا حق ماف کر دو میں فلاں علاقے سے چلتا ہوا تمہارے پاس حق ماف کرنے آیا ہوں جو اس باغ کے مالک ہیں وہ جان گئے وہ بھی بزرگ تھے کہ یہ کوئی خوف خدا والا نوجوان ہے اب جناب ایک اور شرط لگا دی کہ معاف بہت امین واقعہ ہے کہ ماف اس صورت میں کروں گا کہ اتنے اتنے دن باغ کی رکھوالی بھی کرو گے نوجوان نے کہا پھر تو معاف کر دیں گے کیا پھر سوچوں گا پہلے اس شرط کو پورا کرو انہوں نے اتنے دن باغ کی رکھوالی کی اس کے بعد کا اب تو معاف کر دیجیے کہا ایک اور شرط بھی ہے وہ شرط یہ کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی ہوگی جو آنکھوں سے اندھی ہے ہاتھوں سے بغیر ہاتھ والی ہے پیروں سے لنگڑی ہے وہ کانوں سے بہری بھی ہے اب ذرا غور کیجئے نوجوان ہو آج ہمارے ینگسٹرز بھی موجود ہیں مجھے سن رہے ہوں گے زندگی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی خوبصورت حسین دوشیزہ سے شادی ہو جائے لیکن اللہ کا خوف ایسا جاگوزی تھا کہ یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گے کہ پھر تو آپ مجھے اس ایک سب کا حق اس ایک ایپل کا جو حق ہے وہ معاف کر دیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب نکاح ہوتا ہے اپنے حجرے اور عروسی میں جاتے ہیں جب حجرے میں جاتے ہیں تو شوق ہو کر باہر آ جاتے ہیں کہ یہ وہ عورت تو نہیں جس کی آپ نے ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ وہ اندھی بھی ہے لولی بھی ہے لنگڑی بھی ہے لیکن یہ تو ایک حسیر و جمیل دوشیزہ ہیں اور ان کے تمام آزادی سلامت ہیں اب وہ باغ کے جو مالک تھے بظاہر لیکن وہ واقعی ایک اللہ کے ولی تھے کہتے ہیں بیٹا میری بیٹی گونگی اس لیے ہے کہ وہ حرام گفتگو نہیں کرتی میری بیٹی لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ بے پردہ باہر نہیں جاتی وہ جناب کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ کے کان حرام نہیں سنتے اس طرح وہ اس کے اوساف گناتے گئے اور کہا کہ تم اپنی روجا کے ساتھ رہو مجھے تمہارے جیسے ہی خوف خدا والے بیٹے کی داماد کی ضرورت تھی میری بیٹی کے لیے اور میرے پیارے صاحب ذرا غور کیجیے ایک طرف ایسا نوجوان ہو مرد جو خوف خدا کا پیکر ہو اور دوسری طرف ایسی با عمل عورت ہو جب ان کا ملاپ ہوتا ہے اولاد کیسی ہوتی ہے سبحان اللہ آج جن کا ہم یوم منا رہے ہیں جن کی یاد منا رہے ہیں جو رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جب کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے سر عقیدت سے جھک جاتا ہے اولیاء کرام کے سردار ہیں میری مراد اس جوڑے کے یہاں جس بچے کی ولادت ہوئی وہ سیدی غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ انہو ہے غور طلب بات یہ ہے آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے نیک نہیں ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے اگر ماں باپ نیک ہو جائیں ماں باپ عبادت گزار ہوں تو آج بھی نیک اولاد پیدا ہو سکتی ہے آج بھی ان کے گھروں میں برکتیں آ سکتی ہیں الحمدللہ تو آج انہیں ماں باپ کا انہی کی اس مبارک اولاد کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے میں ہمارے انگلش ناظرین کے لیے ہمارے اسلامی بھائی سے کہوں گا کہ اگر اس, اس, اس واقعے کو تھوڑا سا سمرائز ہمارے انگلش ناظرین کے لیے بھی کر دیں uh, we is world-famous Abdul Qadir, he has a Kunya title of Abu Muhammad and he is fam famously known for as many titles, Muhyiddin, Al Ghout Al azam which means the Great Helper, Alhamdulillah, and Sultan al Awliya, the King of the Awliya, Allah. This title of Sultanul al Awliya, Allah Azzawajal himself, Azzawajal gave him this authority to make the statement that Qadmi hadhi ala raqabati kulli waliya Allah, that this foot of mine, is upon the necks of all awliya Allah this is what Allah gave him, bestowed him with this authority so from small we know that uh, everybody knows that Ghutai Azum was born a waliya Allah and he is some descendant from, from uh, Hassani and Hussaini uh, descendants that he is from that offspring from the blessed household of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam his father was a very pious individual uh, Sayyiduna Um, Abu Saleh Musa and his blessed mother was also a very very pious lady Sayyidah Ummul Khair Fatima It's a beautiful story that Hajju Sahib had mentioned um, before we go to the batchman or the childhood of Ghursi an, that if one has pious parents then inshallah uh, ta'ala they will also get pious offspring this is the hope Regarding the parents, if we just look at the parents of Hose Az Ra, we will be amazed, and our iman will be uh, uh, risen as well. Amen. one day, uh, to summarize um, um, the father of Hose Azu his title was Do, going mm -hmm. to some donations because he was an expert tactician in, when it came to warfare and mm -hmm. uh, in this field. Uh, he was also um, very, very A very good abid, he should do a lot of ibad of Allah One day at the river bank as he was sitting there And he was doing ibad of Allah uh, He was feeling hungry So he saw this apple, uh, it was flowing downstream He grabbed it and he, he ate it After a while he realized that this belongs to somebody And I need to find out who it, who it belongs to others I will be accountable for this eating somebody else's property So he followed uh, up river and he came to an apple orchard Uh, he saw some branches leaning over And some apples were falling into the river So he thought perhaps this is the place Where uh, this apple came from He approached the owner And it was none other than Sayyiduna uh, Soma'i Who confronted him And he explained my problem That uh, this is the problem I have I ate uh, an apple which belonged to you Please pardon me, please forgive me I do not want to be accountable in the hereafter This was their, this was their thinking SubhanAllah SubhanAllah um, uh, Sayyidina Soma'i radiallahu ta'ala an He had told him That I will pardon you only if you work for me For many many years Some did it say 10-12 years Many years he worked uh, for this personality And after this time He reminded him to pardon him uh, He said there's one more thing You need to marry my daughter who is crippled Who is disabled She is blind and she is deaf mm. On this condition if you marry her Then I will forgive you I will pardon you Allah, Allah, Allah. And imagine what, what will be our condition He, without flinching, he said, yes, I will make nikah with When After the nikah, when he entered the room, he saw a perfectly normal, healthy and beautiful lady sitting there. Mm -hmm. He ran out of the room and he went to Sayyidina Abdullah Suma'i radiallahu ta'ala and said, that perhaps I went to the wrong place. Mm -hmm. He said, no, that is my daughter. She is so pure that she has not left this place. Allah Allah. Therefore she is crippled and she is disabled she has not seen any hoye bahar on because she is blind Allah. she is Allah. deaf because she has Allah. not heard anything Allah. against the <laughs> subhanallah azawaj if this be the parents of husain azam what can we say about husain azam couple is pious you can say that maa ba baap nek ban jaye to subhanallah bachon pa par zarur asar hai isi isi waqiye se agar hum madni aaj ke daur mein bhi uh, hum log bahut zyada criticize karte hain apne ko لیکن دیکھیے بچے جو ہے نا کوئی کوڑا کاغذ ہیں ماں باپ نے جو سکھایا بچوں نے سیکھا آپ نے سکول میں داخل کیا وہ سکول میں پڑھنے لگ گئے آپ نے کمپیوٹر سکھایا وہ کمپیوٹر پڑھنے لگے آپ نے انگلش زبان سکھائی وہ انگلش بولنے لگ گئے آپ ہی قرآن پڑھاتے تو وہ قرآن پڑھ لیتے آپ حدیث پڑھاتے وہ حدیث پڑھتے اب دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن بچوں کے گھروں میں میوزک گانے بازے اب ان کے بچے روڈوں پر بھی گانے گاتے نظر آتے ہیں ان کے پیر تھڑکتے نظر آتے ہیں وہ ڈانس کرتے نظر آتے ہیں اور جن بچوں yeah. کے گھر میں نمازیں ہیں قرآن پاک ہے ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر جا نماز پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے اسے نماز نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ سر پہ دوپٹہ باندھ کے وہ امی کی نقل کرنے لگتی اٹ مینس uh, بچہ انسپائر ہوتا ہے بچہ لیتا ہے سر اپنے ماں باپ سے لیکن ہم غور کریں ہم اثر کیا دے رہے ہیں ہم کہیں کہ جناب میں جمعے کی ایک ہی نماز پڑھوں مسجد جا کر اور میرا بچہ پانچ وقت کا نماز ہو جائے یہ کیسے پاسبل ہے ہم کہیں کہ باپ کہیں میں جھوٹ بولتا رہوں اور میرا بیٹا سچا ہو جائے یہ پوسیبل نہیں ہے آپ یہ اللہ تعالی چاہے تو پوسیبل ہے لیکن ہم جو تیاری کروا رہے ہیں بچے کو یہ کس طرف لے جا رہے ہیں ماں کہے میں بے پردہ پردہ گھومتی رہوں اور میری بچی جناب باپ پردہ ہو جائے اس ماں کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی بچی کو کیا تعلیم دے رہی ہوں غصے پاک کے والدین نے رہتی دنیا کے لیے بینچ مارک جو سمجھ لیجئے کہ چھوڑ دیا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو بچے بہت ہی زیادہ باور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ کے میسجز آپ کی کال کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے ہم اس سلسلے کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ شاء آگے ابھی ولادت کی بات ہوئی ہے ولادت سے پھر کیا ولادت کی رات کیا کچھ ہوا یہ بھی مدنی چل کے ناظرین کو بتائیں گے لیکن چونکہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں جامعت المدینہ کے استاد بھی ہیں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بیسکلی گیارہویں ہے کیا لوگ بڑا کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیا غوث پاک کی ولادت کا دن ہے یہ ان کے عرص کا دن ہے اور اللہ الرحمن الرحیم الحمد <خخخ> اللہ الرحمن الرحیم گیارہویں شریف اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے ماشاءاللہ جس میں ہم <خخخ> قوان پاک کی تلاوت اور دیگر نیک اعمال کرتے ہیں اور ان سب کا ثواب دیگر بزرگوں کے ساتھ ساتھ حضور ہوس پاک رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں ہم ایسال کرتے ہیں جادوی شریف جو ہے در حقیقت عیسالیہ ثواب کا نام ہے ٹھیک ہے جو بھی ہم نیک امال اس رات میں کریں اس کا ثواب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کرام انبیاء کرام اور بالخصوص حضور غص پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے بارگاہ میں ہم ایسا صواب پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب باقی رہی یہ کہ گیارہویں شریف آپ کے وشال کا دن ہے آپ کے جو ہے نا یہ آپ کے ولاد کا دن ہے تو اس میں <coughs> مختلف اقوال ہیں پانچ میں وجہ آپ کے سامنے ارض کروں گا کہ گیارہویں شریف کو گیارہویں شریف کیوں کہا جاتا ہے اور خاص طور پر اسی دن جو ہے ہم یہ کیوں کرتے ہیں صحیح ایک تو یہ ہے کہ حضور غص پاک رضی اللہ تعالیٰ ہو ہر گیارہویں شریف کو اپنے پیارے آقا مدینے وال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں یہ اسال ثواب کیا کرتے تھے ماشاءاللہ امام یافی رحمۃ اللہ تعالی نے ان ان انہوں نے جو اپنی کتاب قرۃ النازیرہ صفحہ نمبر گیارہ پر اس کو بیان کیا اور آپ جو ہے ہارک گیارہویں شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اِسال ثواب کرتے اور پھر یہ اتنا مشہور واقعہ کہ آپ کو دیکھے دیکھی تمام لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاح سواب کرتے اور اس طرح گیارہویں شریف مشہور ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. ایک یہ کہ حضرت شیخ عبدالحق الحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ماں ابی سننا اس میں فرماتے ہیں اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان, کو ان کی دستار بندی فرمائی اللہ. ان کو شیخ الدیث بنایا اللہ اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے ہند میں بھیجا اللہ اللہ اور صاحب حضوری والے بزرگ تھے یہ کہ جب چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے یہ خود فرماتے ہیں کہ, فرماتے ہیں کہ, فرماتے ہیں کہ, فرماتے ہیں کہ یہ گیارہویں شریف یعنی ربیع الآخر کی گیارہ تاریخ یہ ہمارے مشاہق کے نزدیک مشہور ہے کہ اسی کو حضور ہو سے پاک رضی اللہ عنہ آپ کا وسال مبارک ہوا اس میں اختلاف بھی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں جو نا مشہور یہی ہے کہ آپ کا گیارہویں تاریخ کو آپ کا جو ہے وہ مثال ہوا اور مسلمان جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ان کے اصال ثاب کے لیے جو ہے وہ محفل منعقد کرتے ہیں اور یہ چیزیں بلاد عالم میں مشہور ہیں ایک یہ کہ ایک بڑیا والا واقعہ ہے हم. کہ ان کے بیٹے کی جو نا کشتی روک گئی تھی جی جی. اور پوری بارات دریا میں غرق ہو گئی تو وہ حضور کی بار, حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اپنے دعا کی ان کی پوری بارات اور کشتی اتر گئی تھی تو بڑیا نے جو ہے اس دن سے خیرات شروع کی اور نیاز دلانا شروع کی سے پاکی نیاس دی تو یہ واقع اتنا مشہور ہوا کہ لوگ جو ہے ان کے دیکھا جائے یہ گیارہویں شریف کو محفلیں جو جی ہے وہ گیارہویں شریف کی محفل مناتے وہ ایک یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کا دینی رجحان ہوا کرتا تھا اور مشاہدے جو ہے وہ دس تاریخ کو ملتے تھے گیارہویں کی رات ہوتی تھی ان کی یہ کوشش ہوتی کہ ہم اپنا اپنی جو ہے لال کمائی جو ملتی تھی تاریخ کو ملتی لال کمائی سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے اور وہ نظر و نیاز کرتے کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے اور یہ واقعہ چلتا رہا اور بیان کر دی کہ یہ بہت ساری وجوہات میں سے کچھ وجوہات ہیں جو گیارہویں شریف منائی جاتی ہے اور واقعی اس کو وہ عروج ملا کہ ہم دنیا کے کئی ملکوں میں ماشاء اللہ ہمارے غلام یاسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ جاتے ہیں آپ کا سفر رہتا ہے پوری دنیا میں گیارہویں شریف کئی ممالک میں تو ہر مہینے کی گیارہویں شریف کو منائی جاتی ہے اور الحمدللہ سلسلہ جاری ہے غوث پاک چرچا اور واقعی اس شریف میں ہوتا کیا ہے یقیناً ایسا ثواب کا طریقہ ہے تلاوت ہوتی ہے محفل ہوتی ہے کچھ ذکر خیر ہوتا ہے آخر میں دعا ہوتی ہے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے ہم کہہ سکتے بنچ اف ثواب ہے جو گیارہویں شریف کے نام پر منایا جاتا ہے ہاں دی آر اون دوز پرٹیکولر ہیبٹ اگر کچھ لوگ جو ہے اس کو غلط انداز میں غیر شرعی انداز میں مناتے ہیں تو وہ یقیناً مسئلہ کہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہمارے عقائد سے اس کا کوئی تعلق ہے تو وہ الحمد للہ جو صحیح لوگ کرتے ہیں اور صحیح انداز سے کرتے ہیں وہ بالکل جاری و ساری رہنا چاہیے الحاد تفضل الشيخ ما شاء الله في جواب هذا السوال يكون فيه إهداء الصواب إلى من تقلوا إلى رحمة الله تعالى, <تصفيق> تعالى <تصفيق> من الأولياء من الصالحين <تصفيق> وغيرهما وأيضا قيل أنه يعني أن شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى أنه توفي في الحادي عشر ويوجد فيه اختلاف وكما تفضل أنت شيخ عبد الحبيب الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى أنه له شرف عظيم أيضا له أعلى عظيمة والكبيرة أهه له نصب عظيم جدا ام من الولیاب من ال ام من ال اولیا امد ام من اللہ يعني من ال من ال اولیا نجیب طورفین نجیب و ترفین مان ام ہی یسلب الا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نصب وس الا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے ہم آسان میں گزارش کریں گے اس کو میں بھی سنائیں گے نبوی مین فصل بطونی گلشن حسینی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا ہے سبحان اللہ تو یہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ دونوں طرف کا جو فیضان ہے وہ غوث پاک کو موجود شعر سنا تو ماشاء اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لفظ گیارہ واہ گیارہ کا جو عدد ہے قرآن پاک میں جو کل ہم نے آیت کی تلاوت کی تھی اور وہ قران پاک میں جو آیت ہے وہ سورہ یونس اور پارا ہے 11واں واہ واہ واہ اور رکو بھی 11واں اللہ اللہ اللہ الا ان اولیاء الله لا خوف علیہم ولا هم يحزن سبحان اللہ سبحان اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابھی ہم نے 12ویں مانی اللہ اور غس پاک کے حصے میں 11ویں سبحان اللہ کسی شاعر نے کہا ہے نا تیرے جلد کی ہے بارویں غوث تیرے جد کی ہے بارویں غوث ملی ہے تجھے یارویں غوث ملی ہے تجھے گوس تو ہم کو ہم کو گیارہویں سے وہ شیر بھی ہو جائے جی تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیوتی ہو اے خزل مجمع بہر ہے چشمہ تیرا تیرازل مجمع بہر ہے چشمہ تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حس مہت ن تیرا نبی دل ادی برج بصولی منزل حسنی چار حسینی ہے اجالا تیرا نبوی کوہ بطلی مادی حسنی لال حسینی ہے تجل تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم کدمالا تیرا اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ غوث اعظم رضی اللہ حترانوں کا بچپن جو آج ہمارا ٹاپک ہے بلیسنگ غوث اعظم میں وہ جاری ہے بہت سارے مدنی پھول ہم حاصل کر رہے ہیں کچھ آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں یقیناً کالس بھی ہوں گی جب کال میں بتائی جائیں گی وہ بھی ہم آنر کریں گے محمد ہارون رضا عطاری تاری ہے لکھتے ہیں مجھے مدینے کی دو اجازت یہ کلام سنا دے محمد اخلاق رضا عطاری اٹلی سے ہے منچ بہت بہت ہی خوبصورت ہے اللہ زبر مزید ترقی عطا فرمائے بہت شکریہ آپ نے ہمارے سیٹ کو پسند کیا سید وکار علی ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آ, اسلامی معلومات میں دل لگتا ہے ہمارے بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے بہت شکریہ آپ کی اپریسی ایشن کا ایک اور اسلام بھائی احمد رضا تاریخ فرام لاہور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے آپ کا اللہ آپ کو سلسلے کے, کے خانہ کعبہ کا تمام نصیب فرمائے آمین آمین بڑی اچھی دعا دی آپ نے اور مجھے ایک ناد سنا دے بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو مدری چینل از دا بیسٹ نو ادر چینل گیوز دا سیم سٹسفیکشن اسلامک سسٹر اپریشیشن میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ سے ان شاء اللہ ایک دو اشار سن لیتے ہیں فرمائشیں آئی ہیں اور اس کے بعد لے چلیں گے آپ کو ایک پیکج کی طرف آپ کے لیے ہم نے ویڈیو پیکج تیار کیا جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کل ایک ایسا دن ہے کہ جس میں گناہوں کا گویا ایک سیلاب آتا ہے دعوت اسلامی ہر سیلاب کے آگے گناہوں کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتی ہے اس پیکج کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کریں گے لیکن کچھ حضور دو تین اشار کرم فرمائیں صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و علی علی اصحابه وسلم میرے شیخ طریقت امیر ال سنت کا کلام جس کی فرمائش کی گئی ہے پیش کرتا ہوں مجھے مدینے کی دوجات مجھے مدینے کی دو جا نبی رامت شکی ہے امت پیلا بلوا کے چان میں ال پت پیلا بلوا کے شام میں الپت نبی شفیع امت اگر نہیں مری ایسی مداح زوری کی پھر نہیں میری ایسی کسمت سدا زوری کی پولا مجھ کو تمہاری فورکت رولا مجھ کو تمہاری فورکت نبی ہے رت شخی اے امت مجھے ندی نے کی دی رک شے امت ہری ہر ایک نبی ہر ولی کا سد تجھے تیری ہر گلی سج کا ہرک نبی ہر, right. او آو آ آ نبی ہر حلد حلد ولی, ولی کا سجکا تجھے تیری ہر دلی کا سجکا دیتے بے مرنے کی سادت پے مرنے کی سادت ندیے رشم ششیے امت مینا پے ہمے تاج با دو ہند نبی یہ تاشا مت ششی ات کرے کرے کیا تیرے ریب ہے جانحبت یہ تیر ہے رحمت نبی شفیع امت مجھے مدینے کی تو جادت نبی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سلسلہ بلسنگز اب غوث اعظم جاری ہے وقت ہوا ایک پیکج کا یہ ویڈیو پیکج بالخصوص ویلنٹائن ڈے کے لیے ہے آج مسلمان جس گناہوں کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہیں آئیے دیکھیے اس دن کو جس طرح فحاشی اور اونانی ارانی کے ذریعے منایا جا رہا ہے یہ اسلامی طریقہ ہے یا نہیں دیکھتے ہیں مدری چینل کا ایک پیکج چلو الحدیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد اللہ وسلم ویلنٹائن ڈے کے اس میں بہت زیادہ جیسے خرافات آ گئی ہیں اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں محبت کا دن مناتے ہیں اور وہ تحفے دیتے ہیں ابھی تک کوئی ایسے پیغام تو ملا نہیں کہ کوئی اپنی ماں کو جا کر تحفہ دیتا ہو محبت کے نام پر یا والد کو جا کر محبت کے نام پر تحفہ دیتا ہو یہ کوئی مغربی کلچر سے آیا ہے کیا کریں کوئی سمجھ یا اس قوم کو, کو کیسے سمجھائیں اصل میں کفار کی جتنی اس طرح کی خباستیں ہیں وہ آہستہ آہستہ مسلمان ملکوں کی طرف بھی آ رہی ہیں اور بیسیکلی اس طرح کی بے حیاں جو ہے وہ تو انہیں کے اندر ہے اب ان کے کلچر کی بہت ساری چیزیں ان کے کلچر کا لباس ان کے کلچر کی بے پردگی ان کے کلچر کا جو ہے آزادانہ ملاپ ان کے کلچر کا آزادانہ اختلاط مخلوط تعلیم یہ جتنی چیزیں ان کے کلچر سے آئی ہیں اسی کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑی خرابی جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ہے لڑکے لڑکیوں کی محبت بنانے کا دن بیسیکلی اس کا معنی یہی یہ ہے اب یہ کیا ہے ہمارے دین کے اعتبار سے کیا اس پہ بڑے بڑے فلاسفر لیکچر جھاڑنے تو بیٹھے ہوتے لیکن جو قرآن پاک کا ایک سیدھا سیدھا حکم اس کے بارے میں ہے وہ اس کے بارے میں صرف جو ہے وہ چار آئےت میں ارز کرتا ہوں. اللہ تبارک کا فرمان ہے کل لل مین یا فو فروج اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور مزید فرمایا کل لل مومنا من اب سور فضنا اے محبوب مومن عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں مرد مومنوں سے فرمایا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی جو ہے وہ شرم کی حفاظت کریں اور عورتوں سے بھی فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اب یہ جو دن منایا جاتا ہے اس میں اس حکم پر عمل ہے یا اس حکم کا اعلانیہ خون کیا جاتا ہے اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ہمیں اللہ تبارک مطالعہ نے یہ حکم دیا اب جو جس پہ عمل کرنا چاہیں یہ عمل جو ہے یہ تو سری بے حیائی ہے مرد و عورت کا یوں ملنا آپس میں جو ہے وہ شہوانی گفتگو کرنا وہ گھومنا پھرنا ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے تحفے تحائف دینا اللہ تبارک وطالیہ ارشاد فرماتا ہے امور بلا و احسانی و عیتا بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے منع <الْمُنْكَر> فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے, برائی سے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ اشیفان فقرا شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے یا امور کم اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے اب جو اللہ کا بندہ ہے جو اللہ تبارک وطا کے حکم پہ عمل کرنے والا ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور جو شیطان کا بندہ بننے والا اور جو شیطان کی پیروی کرنے والا وہ ایک طرف ہو گیا یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہر آدمی ہر نوجوان لڑکا لڑکی وہ سمجھ لے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہا علفاشہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے منع کرتا ہے اور شیطان کا حکم ہے کہ یا مرکم بے حیائی کا حکم دیتا ہے تو میں نے کس کی مانی ہے کس کی نہیں مانی اللہ کا حکم ماننا ہے یا میں نے شیطان کا حکم ماننا ہے اب اپنے ضمیر اپنے ایمان اور اپنے دل و دماغ اور اپنی زندگی اپنی موت کو سامنے رکھے آدمی سوچ لے کہ اس نے کس کے حکم پہ عمل کرنا ہے اور کس کے حکم پہ عمل نہیں کرنا خطوات شیطان پہ چلنا ہے یا مئیتے رسول پہ چلنا ہے اور یہ دین منانے والا اللہ کی نہیں مانتا یہ شیطان کی مانتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے کہ ہم اللہ عظب و اللہ کے حکم کو مانیں اور شریعت پر چلیں اور یہ شیطان کے پیچھے اور اس کی باتیں نہ مانیں اور جس طرز کو ہمارا معاشرہ اختیار کر کرا جس کو مغربی طرز کہتے ہیں اگر آپ ان کے متعلق معلومات حاصل کر لیں یہ بیزار ہو گئے ہیں اپنی آزادی سے یہ تنگ آ گئے ہیں وہ تنگ ہیں. ان کے فیچرز اٹھا لیجئے ان کے جو لیکچرز ہوں معلومات کر لیجیے بیزار ہو گئے یہ ٹینشن کے مریض ہو گئے ان کے امن سکون چین راحت آرام سب لٹ چکا برباد ہو گیا یہ نشے کے عادی ہو گئے یہ جو کے عادی ہو گئے ان کا مطلب کہ چمن اجڑ چکا یہ تنگ آ گئے اس آزادی سے کی آزادی بہت اب تنگ آ گئے اب رکاوٹ ان کے ہم بن نہیں پا رہے اسلام ہمیں مم. امن سکون چین راحت سب درس دے رہا ہے کہ ہم حیا کی طرف آ جائیں برائی سے بچ جائیں ہمیں امن بھی ہے سکون بھی ہے راحت بھی ہے چین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی جو صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ دن منانے والے اللہ کے راستے پہ نہیں شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور مسلمان کا کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے شیطان کے نقشے قدم پر چلنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے اس میں جتنی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے کب تھا دن یہ کیسے آیا ہمارے درمیان ذرا غور کیجیے کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے اس کا کوئی نام جانتا تھا یہ چند سالوں میں ایک سازش کے تحت ہمارے بطنی عزیز پاکستان کے اندر بھی اب جناب اس کی سٹورز پر پھول بکنے لگے اس کے کارڈز بکنے لگے ذرا غور کیجیے یہ بے حیائی کو فروغ دینا نہیں کہ اللہ کی ناراضی کے لیے دن منانا نہیں ہو رہا پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کام نہیں چل رہے ہمارے در برکتیں کاروبار میں نہیں رہی رب کو ناراض کر کے برکتے کہاں سے حاصل کریں گے آئیے ہمارے آ, اسلامی بھائی سے انشاءاللہ کچھ انگلش زبان میں سنتے کہ یہ دن جو ہے یہ کیسے مسلمانوں کے اندر ریئلٹی uh, you know, uh, کی کیا ہے رومن ٹائمس نوٹ اسلامک بٹ رومنس واز بیک وز کالیا This, uh, the people, the Roman pagan uh, Romans uh, Pagans are those who are Mushriks They worship uh, many idols, many Gods So would we really want to follow in somebody's footsteps who follow who is a Mushrik uh, Furthermore, they used to have this feast, the Feast of Lupakalia Where they used to um, celebrate the praises and worship of uh, pagan gods, so called gods And goddesses like Juno And uh, who was, they said, the, the Queen of Heaven, who was the wife of Jupiter, Zeus And all these personalities Therefore its origins come from Roman, uh, pagan Romans. Furthermore we see that um, and later on it was changed to the uh, 14th February. It used to be celebrated on the 15th February, it was changed to the 14th of February and the name was changed as well to Valentine's Day. We see another character in, uh, uh, who is very famous and uh, they say the supposed son of a goddess Venus uh, who is called Cupid. This is a pagan character as well There is a whole lot of mythology, a whole lot of paganism which is involved here They see this person, this uh, little child, obese child we could say That he, he will shoot somebody with an arrow and those people will instantly fall in love This is their concept actually yeah. It seems very innocent that they say this is uh, a festival of love Rather it is a pagan holiday of lust This is where it all began. Mm. Uh, marketers, they just want... It's very commercialized. Mm. Marketers, they want people to just spend their money on gifts, on cards, chocolates, these kind of things. And Shaitan, he actually wants people to engage in Zina, in <inaudible> adultery, in fornication, <inaudible> <inaudible> <inaudible> and to destroy the Iman. The Holy Quran, Uh, tells the believing men, the believing women That they must lose their gaze They must protect their modesty And uh, events like this Where there's a flood of sins Doesn't do that furthermore, the This hadith says that to imitate a nation Whoever imitates a nation Is from amongst them Allah Allah My dear Islamist This is a یہ صرف غیر مسلموں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا ایک مذہبی تہوار کہا جا سکتا ہے یہ ان کے ان جھوٹے معبودان باطلاح جو ہیں جو جھوٹے خدا ہیں ان کی جناب اولادوں کے درمیان یہ ان کی کتابوں میں لکھا کے اس طرح کے واقعات اور یہ اس کو فالوور شپ جناب بنا کر پہلے یہ بناتے رہے اور اب آج کا میں یہ تو نہیں کہوں گا بھولا بھالا مسلمان بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی ان کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے گناہوں کا ایک ایسا بڑا خطرناک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈے آف لسٹ تو نہیں ہے یہ شہواد کا دن ہے یہ بے حیائی کا دن بنایا جا رہا ہے کیا آپ یہ کی پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کسی غیر محرم کو کسی غیر مرد کو کاڈ دے جناب وہ پھولوں کا توحفہ دے چاکلیٹس کے توحفے دیے جائیں کیا ہے یعنی اس سے بڑی شرمناک بات کیا ہوگی کہ ویلنٹائن کے نام پر اب جناب کھلی آزادی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے آپ کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ جناب اس حوالے سے جو رشتہ استوار کیجیے اور یہ محبتوں کو فروغ دیے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں لڑکے ماں باپ کی مان نہیں رہے اس ویلنٹائن ڈے کے بارے میں خدا آ کچھ کیجیے ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے بہت اونچا ہو جائے اور ہم اس میں غرق نہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ ہماری داستان بھی نہ ہو داستانوں میں ہمیں پچھلی قوموں کی داستانیں پڑھتے ہیں وہ قومیں تباہ ہوئی آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے حیا کی چادر اپنا لیجئے دعوت اسلامی کا ماحول تو وہ ہے جہاں نیچی نگاہوں کا درس دیا جاتا ہے جہاں نامحرم تو دور کی بات ہے مسلمان آپس میں بات کریں اسی وجہ سے امیر علیہ سنت بار بار کہتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کے بات کرو تاکہ اگر کوئی نامرم سامنے آ جائے کوئی حرام منظر سامنے آ جائے تو تمہاری آنکھیں نیچی ہو یہ حیا کا درس دیتی ہے دعوت اسلامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا صدقہ ملتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں اللہ سلامت رکھیے ہماری دعوت اسلامی کو ہمارے امیر علیہ سنت کو کہ بے حیائی اریا کے دور میں جو یہ حیا کا درس ہے نیچی نگاہوں کا درس سے یہ دعوت اسلامی دیتی ہے میرے پاس وہ اسلامی بھائی ہیں جو عموماً او بیرون ملک سفر کرتے رہتے ہیں آپ کو بھی موقع ملا آپ بھی تشریف لے جا رہے ہیں پہلے بھی سفر کیا یہ جو نیچی نگاہوں کا جو کانسیپٹ میرے سنتے ہیں یہ کتنا کام آتا ہے بیرون ملک میں چاہے ایئرپورٹ جائیں چاہے ایئرکرافٹ میں جائیں چاہے بازاروں میں جائیں بلکہ بیرون ملک کو چھوڑیں ہمارے وطن میں بے حیائی کا کیا عالم ہے بات کرنے میں کیا بات کریں اور کیا نہ کریں تو خدا را آج اس پیکج کو اس تحقیق کو آپ تک پہنچانے کی نیت یہ تھی کاش ہمیں کچھ میسجز ملیں کاش ہمیں کچھ کالز ملیں میرے نوجوان بھائی میری بہنیں توبہ کریں کہ کل کا دن کہیں اور نہیں کسی غیر شرعی کام میں نہیں اللہ کی عبادت میں گزاریں گے آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اللہ تعالی نے جو جوڑا لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی گزارنے کا ساتھ ہی عطا فرمائے جو ہماری مقصد کا ذریعہ بنے جو رب کی رضا کا جناب ہمیں بجتا سنائے ہمیں ایسی زوجہ ملے ہمیں جو عورتیں انتظار میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسے شوہر دے کہ جب وہ ملے تو ان کی نیک اولاد پیدا ہو یہ بے حیائی سے ملنے والے جوڑے عموماً پھر گھر بھی ٹوٹتے ہیں گھر تباہ بھی ہوتے ہیں اور جو اتنا دل پھینک ہوتا ہے کہ ایک ویلنٹائن پر ایک کو کارڈ دے رہا ہے نہ جانے اس نے ایک کارڈ کے ساتھ کتنے اور کارڈ خریدے ہوں گے تو کب آپ کا ہو سکتا ہے تو خدا را توبہ کیجئے حیا کی چادر اپنائیے کل کا دن عبادت میں گزارنا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہیں رحمان کی راہ میں آپ مدنی چینل پر وہ وقت گزاریں چاہے جو بابل مدینہ کراچی میں رہتے ہیں فیضان میں آ جائیں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتے نہ جائیں لیکن خدارا یہ نا فرمانی والا کام نہ کریں بات چل رہی تھی کچھ فرمانا چاہیے مجھے بے شیا کی آفت سے مولا مجھے بے شیا کی آفت سم بچایا بچایا علا بچا یا علا بچایا علا ہی العالمین Uh, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں میسیجز کی ایک طویل قطار ہے ایک بہت خوبصورت میسج یو ایس اے لاس اینجلس سے ہے وہاں امید ہے اس وقت دوپہر کا وقت ہوگا لیکن اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں امیر بھائی لکھتے ہیں آئی لائک دا بیوٹیفل سیٹ اپ اینڈ بیوٹیفل کامبنیشن آف ڈفرینٹ لینگویجز بائی د وے اونلی ان مدنی چینل واٹ آر بیوٹیفل تھینکس فار ڈوئنگ دا اسپیشل ٹرانسمیشن جی الحمدللہ الحمد کوشش کی ہم نے کہ عربک انگلش اور کچھ اردو ساتھ ملائیں تاکہ کوئی بھی دیکھ رہا ہے کسی بھی زبان والا بس وہ کہیں نہ جائے مدنی uh, چینل کے ساتھ آ جائے تو میرے پیارے بات چل رہی تھی غوث بچپن کی, کی رات سبحان اللہ بہت خوبصورت کی کی فرمایا کہ ان کے گھر جلوہ افروز ہوئے اور ان الفاظ سے خطاب فرمایا اور بشارت سے نوازا اے ابو صالح اللہ تعالی تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے اللہ تعالی نے تمہیں ایسا فرضندر ہے جو ولی ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ اور اختاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے ایسا مرتبہ ولادت کی رات ہو رہا ہے حضور بچپن کی بات چل رہی ہے ولادت ہوئی ولادت کے ساتھ ساتھ جو کرامتوں کا ظہور ہونے لگ دیا اس میں سے کچھ اگر ہمارے مدنی چینل کے ایمان کو مزید تازہ کرنے کے لیے بیان ہو حضور پاک رضی اللہ عنہ آپ کی دنیا میں تشریف عارض سے پہلے ہی آپ کی دشارتیں بیان کی کو بتا دیا گیا حضرت ابو صالح موسر جنگی دوست آپ کو خواب میں شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام نے بشارت دی کہ تمام اولیاء تمہارے فرطند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم ہوگا میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کی ممبر اسی طرح شیخ ابو بکر حوار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ انقریب عراق میں ایک اجمی شخص ہوگا جو کہ اللہ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبہ ہوگا اس کا نام عبد القادر ہوگا اور وہ بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا اور قدمی حاضی ہی اللہ رقبتی کلی ولی یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے یہ اعلان فرمائے گا اور زمانے کے تمام اولیاء کرام ان کے فرما بردار ہوں گے یعنی اعلان کر دیا گیا باہم باہم اور جب آپ کی ولادت باسادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا فرزند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا اللہ سیوا کیا ہے آپ با کی والدہ ماجدہ فرماتی ہم ہم ہم کہ جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو ان کی ولادت ہوئی تو رمضان مبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتے تھے اللہ اللہ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے آج دودھ نہیں پیا ہی ہی ہی پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے है, है جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا اسی پر اللہ اس موقع پر امیر آن سے ماں کا دودھ بھی رمضان میں اور خود امیر کا کشیر ہے چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماں ہے سیام میں چھوڑا ہے ماں سیام میں سلطان جے اتیا کو ہمارا سلام ہو سلطان کو ہمارا سلام ہو مدری کی ذات سے دے رہی ہے کہ باغ کا دودھ چھوڑنا یہ تو روزہ فرض نہیں تھا لیکن اے غوث پاک کے چاہنے والو اے اپنے آپ کو غوث پاک کی مرید کہنے والو قادری کہلانے والو غوث پاک کا دیوانہ اور گیارہویں منانے والو غوث سے پاک تو بچپن سے روزے رکھے اور ہم جوانی میں آ کر بھی روزے چھوڑ دیں ہم جناب چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو روزے چھوڑ دیں ہمیں تو غوث پاک کے ماننے والوں کو تو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں غوث پاک کی برکتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اچھی نیت کر لیجیے آج کے بعد ہمارا کوئی روزہ قزا نہیں ہوگا اب جو اللہ نہ کرے کسی کے قزا ہو گئے ہیں اس کو آپ کیلکولیٹ دیئے اور اس کو ادا کرنے کی اس کو جو قزا ہے اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے اس کو رکھنا بھی ہے اس کی بھی نیت کر لیجیے بچپن کی بات چلی جو مجھے اور فرمائیں گے آپ کی متعلق ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ نے فرمایا کہ اگر والدین نیک ہوں تو اولاد بھی نیکی ہو تو جب آپ جو ہے وہ پہلی مرتبہ مکتب میں تشریف لے کر گئے پڑھنے کے لیے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھیے بسم اللہ رحمان صحیح اپنے بسم اللہ پڑھنے کے بعد علی فلام سے لے کر مکمل اٹھارہ پارے جو ہے چار سال کی تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کب پڑھا کیسے یاد کر لیا کہ میری والدہ کو جو ہے نا اتنے ہی یاد تھے جب میں اپنی والدہ کے شک میں تھا پیٹ میں تھا تو وہ مجھے جو ہے نا وہ پاک کی تلاوت کیا کرتی تو میں نے سن سن کر یاد کر لیا اللہ, اللہ اور اللہ جب اللہ مجھے دودھ پلاتی تو پاک کی کیا کرتی کے یاد کر لیا اور اتنا ہی ان کو یاد تھا اتنا یاد کیا کیا کیا بات ہے سبحان اللہ, اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ماں کے پیٹ میں پارے یاد کر لینا یہ کیسی کرامت ہے اور ماں ہٹارہ پاروں کی حافظہ تھی اس کو تھوڑا سا عربی میں بیان کر دیں لیکن یہاں میں چینل کے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلو ہو سکتا ہے یہ مرغے کی جو اذان یہ کو شاید یہ بھی کوئی سیٹ کے اندر فکس کی ہے چونکہ یہاں اس وقت رات کے بج چکے ہیں مرغے کی شاید صبح یہ قریبی ہم اوپن ایئر بیٹھے ہیں اس کی आवाज आ रही है आप देखें رات کے پہر میں اوپن ایئر اپ کے لیے موجود ہیں تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہے لیکن نیت یہ ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں مرغا بھی آج ہمارے ساتھ ہے پہلے اس کو بھی لے کے چلیں گے اپ کچھ بیان کریں اس حوالے سے سبحان اللہ ائذما کان عمر شيخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اربع سنوات او خمس سنوات فدخل المكتب یعنی لقراءه القران فئذما جلس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى قد أفلح المؤمنون نهاية هذه الجزء فتعجب أشد العجب الأستاذ فقال له يا ابني اقرأ مزيدا فقال لا أستطيع فقال لماذا قال عندما كنت في بطن أمي امی کا ن تقر القرآن تطل القرآن من بدایہ الا ثمانی انتہائی سمانیتا عشا فا ان سمیات حافظ تو حادضا و العن کرا تو الان لا اشر ان و بادنی بعد اللہ استعمال باد سمانی بھی ایک بدلی پھول مل گیا غوث پاک روزی بھی رکھوا رہے ہمیں چلے بھائی تلاوت کر غوث پاک والوں کیا آپ کو تلاوت قرآن تجوید کے ساتھ آتی ہے کیا ہم قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں غصے پاک تو ماں کے پیٹ میں اٹھارہ پارہ یاد کر لیں کیا آج ووسے پاک کے ماننے والوں کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے لے آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن سیکھیں گے صحیح معنوں میں تجوید سے پڑھیں گے مدست المدینہ بالغان دنیا بھر میں موجود ہیں جوائن کیجیے ان کو جا کر بچے ہیں تو مدست المدینہ میں چلے جائیں بڑے ہیں تو ہمارے مدرس المدینہ بالغان میں جائیں اور اس کو تعلیم کو حاصل کریں تاکہ قرآن جو ہے ہم صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں بچپن کی کرامتوں کی بات ہوئی ہے تھوڑا سا آگے چلے گئے ہمارے مدنی اسلامی بھائی ابھی تو پانچ سال کی عمر تک پہنچے نا میرے غوث پاک کا اس سے پہلے حال ابھی ہم نے اٹھارہ کا سنا پاک رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کی والدہ کو چھینک آتی تو جس کو چھینک آئے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے جواب میئر ہم اللہ کہنا چاہیے اور اگر عورت ہے تو جواب میّر ہم اللہ کہنا چاہیے غو پاک ماں کے پیٹ سے ہی چھینک کا جواب دیا کرتے تھے اب بتائیے کیا مرتبہ ہے غصے پاک کا جب ولادت ہوتی ہے بچہ کیا کرتا ہے پورے گھر کو پتا جب چلتا ہے بچہ پیدا ہوا کہ رونے کی آواز آتی ہے پاک پیدا ہوئے آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور اللہ اللہ کی آواز آ سبحان, سبحان اللہ اللہ اب ایک اور انعام اللہ والوں کی آمد ہو تو سب طرف چرچا ہو جاتا ہے تو اب کرم کیا ہوا غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تو اس دن آپ کے دیارے ولادت جیلان شریف میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے الیون اور سب کے سب لڑکے ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے oh, یہ بات تو ہمارے انگل، انگلش ناظرین کو گیارہ سو بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے سب مرد ہیں اور سارے اولیاء بنتے ہیں ٹرانسلیٹ oh, oh, کرتا ہوں ہاں جی سر الحمدللہ للہ ویری امیزنگ ہوسم رضی اللہ life As a small child, when the Ustad um, asked him to read, and he decided, Bismillahir Rahmanir Rahim, right till uh, Jews 18, the 18th para, uh, the Ustaz asked him to read further. He replied that, I, I cannot because this is all that I learned when I was in the the tummy of my mother. Right. So from his blessed mother... As she was reciting, he would listen from there. This comes from pious parents and pious offspring as well. From this we learned, there's a, there's a saying in English that behind every successful man, there is a woman. And the mother, the mother, her lap is the first university. Therefore, if the mother is correct, she's a practicing Muslimah, inshallah ta'ala, the child will become like this as well. As-salamu al-barakati, rahe hai Lekin, mein chata hao, upne nadirine ko bhi saath lehe ke Chalte hain, kuch calls ki taraf, dekhte hain, kahaan se, Islami bhai? ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں الحبیب اللہ اللہ محمد علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شکیل انصاری سعودی عرب سے بہت اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سلسلے میں جو اسٹیج بنایا گیا بہت اچھا لگا دل مدینہ مدینہ ہو گیا بہت شکریہ آپ نے علیکم وعلیکم السلام و و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ میں عبدالروف الرف اتاری جرمنی کے شہر خنوور سے عرض کر رہا ہوں حسان بھائی کی ہم نے ناشی سنی ہے ابھی ہم نے سنی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا ان شاء جی میرا نام ریاض احمد اطاری ہے میں ہوں ہمیں یہ نام سنا دیں تیرے گیت ما شاء شاء اللہ ما شاء ما شاء جی حضور اگلی کال دے دیجئے محرم محرم محرم بارکات بارکات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فضول الرحمان اطاری سے میں یہ نات سننا کرتا ہوں کہ جس کو جہاں حامد تھے مدینے کا اسے مہمان کیا السلام علیکم جی جی بہت شکریہ ایک اور کال دے دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فیصلہ بادام سننا اب نعرہ کروں گا بالکل آپ کا ہم نے نوٹ کر لیا ہے جی حضور بہت شکریہ آپ سب کا آپ نے کالس کی مرحب, مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں پاکستان کے ویورز بھی رات کے اس پیروں میں کال کر رہے ہیں اس وقت تک جاگ رہے ہیں مرحبہ کہتے ہیں آپ کو آ, کچھ کلاموں کی فرمائش آ, ہم چلتے ہیں ہمارے حافظ صاحب کے پاس دیکھیں کچھ اشعار سنتے ہیں پھر آئیں گے ہمارے موضوع کی طرف آپ سلسلے کو آخ اختتام کی طرف لے جانا ہے لیکن ہم نے کون پاک کی بچپن کے ایک دو بڑے خوبصورت واقعات بھی ڈسکس کرنا میں نے شروع میں کہا تھا ایک سرپرائز پیکج ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے جی آپ نے گیارہویں کے ثبوت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ماشاء ہمارے مدن اسلائی بھی جی جی اور جو آپ نے ابھی واقعہ بتایا جی جب آپ پیدا ہوئے تو گیارہ سو کیا بات ہے بیٹے پیدا ہوئے وہیں سے شروع سے معاملہ چل رہا ہے سرحان اللہ سرحان اللہ کی امپورٹینس گیارہویں کی اہمیت باشا اللہ امیر سنت فرماتے ہیں ہم کو پیارا ہے عدد پیارا ان کی تاریخ ہے عرس ہے یار ان کی تاریخ ہے عرس ہے یار یوں عدد ہم کو پیارا گیارا ہے واہ کیا بات بوسے آ ذم کی واہ کیا بات بوس آ ظن کی مل گیا مجھ کو غوث کا دامن فضل رے کریم سے روشن میری تقبیر کا سارا ہے بولو کیا بات گو تعظم کی گو سے اعظم کس طرح مدد کرماتے ہیں امیر سندن فرماتے ہیں کہ درد و آم جب رولا ہیں غو سے مدد کو آتے ہیں درد و آم جب رولا ہیں سے ہر جگہ غوث کا سہارا ہے وہ کیا بات گو سے آن کی واہ کیا بات اللہ مبارک غوثِ عظم. آپ سے ایک بار سوال ہوا کہ آپ کو کب سے معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں غوثِ پاک سے کوشچن ہوا آپ فرماتے ہیں بارہ برس کا تھا 12 ایئر اولڈ اپنے شہر کے مدرسے میں پڑھنے جاتا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا اور جب مدرسے میں پہنچتا تو انہیں یہ کہتے سنتا کہ ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو ذرا غور کیجئے کیا اسٹیٹس ہے مرتبہ کیا ہے غوث اعظم کا حضور غوث سے اعظم فرماتے جب میں سگرے سنی یعنی بچپن کے عالم میں مدرسے کو جاتا تو روزانہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسے لے جاتا اور خود بھی میرے پاس بیٹھا رہتا میں اس کو متلکن نہ پہچانتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو اس نے جواب دیا میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدرسے میں آپ کے ساتھ رہا کروں کو فرشتوں کا ساتھ ہے بچپن سے اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ کے بندوں کو پھر کس طرح بچایا بھی جاتا ہے ان کی نشو نما بھی ہوتی ہے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے غوث پاک فرماتے ایک بار میں مجھ پر جب نیند غالب آتی تو میرے کانوں میں یہ آواز آتی اے عبد القادر ہم نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا اب ذرا غور کیجیے تخلیق ہوئی ہے بنایا گیا ہے کسی بڑے کام کے لیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا اب اس بیل نے میری طرف دیکھا غور کیجیے جانور ہے اور اس بیل نے کہا اے عبد القادر تمہیں اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہتے میں گھبرا کر لوٹ آیا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو کھڑے دیکھا بعض ازاں میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہا یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی رام میں آپ وقف کر دیں اے وقف مدینہ ہونے والوں تمہیں مبارک ہو بغداد میں بھی کوئی وقف ہوا تھا اپنی والدہ سے کہتے ہیں مجھے وقف کر دیں مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور صالحین کی زیارت کروں آپ کی والدہ نے آپ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا میں نے بیل والا واقعہ ارض کیا تو آپ کی والدہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اسی دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت میں سے تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے چالیس دینار لے لیے اور چالیس دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے آپ نے میرے چالیس دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دی آپ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کا درس دیا اور تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے آئی اور کیا تاریخی جملے ارشاد فرمائے اے میرے فرزند میں تجھے محض اللہ ازبردل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا ایک وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو علم دین سیکھنے دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ سے جدا کر رہی ہے اپنے لخت جگر کو کہہ بھی رہی ہے کہ اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی کیا آج کی ماں کچھ دنوں کے لیے اپنے بچے کو نیکی کے راستے بھیجنے کے لیے تیار ہوتی ہے اجتماع میں مدنی قافلوں میں بھیجنے کے لیے ہمارے پاس ایسے آتے ہیں مسائل کہ ہمارے والدین ہمیں اجازت نہیں دیتے ورنہ ہم اجتماع میں آنا چاہتے ہیں ہمارے والدین ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی اجازت نہیں دیتے اے غوث پاک کے چاہنے والو اے اولیاء کرام کو ماننے والوں دیکھو ان ماؤں نے قربانی دی تو ہمیں غوث اعظم جیسی عظیم ہستی ملی اور ساری دنیا کو ان کا فیضان ملا تو آج دعوت اسلامی کا ماحول یہ نہیں کہتا آپ کو کہ جناب اپنے ماں باپ کو تنگ کر کے ان کو ستا کر اپنے واجب حقوق چھوڑ کر آپ ہمارے پاس آئے جو واجبات ہیں اس پر عمل کیجئے ان کی اجازت لیجئے ان کی خوشنودی کے ساتھ کچھ وقت تو دیجئے تاکہ ہم آپ کے ہی علاقے میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم اپنے پاس بلا کر یہاں رکھنا نہیں چاہتے جسٹ وانٹ ٹو ٹرین یو ٹو گو ان یور کمیونٹی ان یور ہاؤس ان یور ٹاؤن اور وہاں جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیں اپنے خاندان والوں کو گناوں سے بچائیں یہ آگ لگی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں فائر ایسٹنگ پوری دنیا میں پہنچا دیے جائیں تاکہ یہ شیطان کی طرف سے جو لگائی گئی آگ ہے جو برائیوں کی آگ ہے وہ سنتوں کی باہر لا کر بجائی جا سکے اب یہ سفر شروع ہوتا ہے حوصفات کا چالیس دینار ہیں ما سے الوداع ہوا علم دین کا سفر ہے عبد ناظرین کو بتائیں کہ پھر اس سفر میں کیا واقعہ ہوا سبحان اللہ. وقالت لہ و دعت کا بدن یا بنائی کن سو دیکن ابدن کما ربئی تک املی فی کا مجھے تم سے یہی امید ہے کہ آپ ہمیشہ ہادی کافیلا هذه رقت تحركت الى اولن و بادہ الا بغداد ان دما وسلط ہدن قافلہ بسلام ولافیہ فسطراہ بد اطرم یہ قافلہ بخیر و آفت تو پہنچ گیا وہاں کچھ دن انہوں نے قیام بھی کیا مم. اس کے بعد یہ قافلہ هذه قافلہ غادرت منہمدان بغداد و بعد قسما قسم منت فوجئت فوجی من, من قطاع الطريق واللصوص السوس علام اصریحاً سوار جو کہ ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آگئے اور گھیرا کر لیا وہ بدا السوسون افراد القافلہ فردن فردنہ رشل ہوں غلن ہوں ہلکی چیز لیتے تھے جو زیادہ قیمتی ہوتی تھی ایک ایک سواری ایک ایک کے پاس جا جا کر ان سے چیزیں لوٹنا شروع کر دیں وہ شیخرو پھر تفتیش و مرہ علیہ عہد السوظ ولو کلفر دن یمربی امام ہوں ایک ڈاکو ایک ایک کے پاس جانے لگا اور ایک ایک سے تلاشی لینے لگا اور سے پوچھنے لگا جبکہ شیخ ابد القادر جیلانی خدی سرسرہنانی انتظار کر رہے تھے کہ کب میری باری آئے گی اور حال یہ تھا کہ یہ چھوٹے سے نوجوان تھے ان کی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی یعنی اتنا کہیں گے کہ دردناک دہشت ناک واقعہ ہے ایک نوجوان ہے سفر پر جا رہا ہے اور اب ان کا یہ ریپلائی آ رہا ہے کانفیڈینٹ لیول بھی کیا ہے وہ کان کل یم چرون ان لکو سب کے سب انکار کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یعنی گویا کہ جھوٹ بول رہے تھے جن کی داڑھی بھی ابھی پوری نہیں آئی ہے ان کی باری آ گئی جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کہتے ہیں یار سیاب بسیف اللہ فروطن ولا جہ بظاہر سادے سے کپڑے میں ملبوس ایک ہلکا سا جوان ہے جو کہ مسکراتا کھڑا ہے سوال گزرنے والا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا نوجوان غریب سا شخص غریب سا لڑکا ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا جن کے پاس میں گزرا ہوں وہ تو کہہ رہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ گزرتا گزرتا اس نے سوال کیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو یہی سوچ کر کہ یہ کہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود شیخ عبد القادر جیلانی خود بس سر نورانی نے کیا جواب دیا ولکن الجواب الذي اعطاه جعله يستمر في مكانه ويفتح فمه واذانه دهشا وہ ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ سب مجھے منع کر رہے ہیں اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں فاعد سوال فاعطاه الجواب اس نے کہا کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے میں نے غلط تو نہیں سن لیا دوبارہ بتائیے آپ نے کیا جواب دیا تو پھر جواب دیا انہوں نے شیخ جیلانی نے کہ جی ہاں میرے پاس چالیس دینار ہے نہ مائی اربعون نہ دینارن دینارن وس ازن ہی ابھی تک اس کے کانوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تصدیق نہیں کی تو آج آتا ہل جواب نفس پھر وہی جواب دیا نہ چور کہ شاید یہ مجھ سے مزاق کر رہا ہے میرا مذاق اڑا رہا ہے وہ چور اپنے اپنی جماعت کے امیر کے پاس لے گیا تقد یوری ان تقد السو من انتحد پتہ جبا منزا علی بہت زیادہ حیران ہوا وقال لہو تعال معیہ الى رئیس جماعتنا ہمارے, امیر ہمارے جماعت کے امیر کی طرف چلیے وہناکہ عاد الرئیس علیہ سوال نفسہ فأتاہو الجواب نفسہ انماعیہ اربعین دینارن جماعت کی امیر کے پاس بھی یہی جواب دیا کہ جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہے فقال لہو اینہیہ اسے پوچھت کہاں ہیں یہ فاخر جہا لہو من تحت اب ابتہی اپنی بغل کے نیچے جو ان کی والدہ نے سی کر ڈال دیئے تھے ڈال کر سی دیئے تھے وہ نکال کر دے دیئے فتعجب الرجل وعدہا فوجدہا اربعین دینارن, دینارن حیران ہوا جب اس کو گنا تو واقعی وہ چالیس تھے فقالا للفتح الشیخ مالذی دفعقا الی الاعتراف بیہا وہی مخبعتن فی هذا المکان الامین کس چیز نے تمہیں اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ یہ چالیس دینار تمہارے پاس موجود ہے لَأَنْ أُمِّ لِأَنَّ جھوٹ نہیں بولتا ما شاء اللہ ما شاء اللہ وقد رجول فنم عقریب علیہ فتح عیس الجما جماعت کا امیر بڑا متاثر ہوا تسرن کبیرن بیما سمی آ ورقد آئی نہ جماعت کے امیر کی آنکھیں ابو کا سردار ہے اب وہ رو رہا ہے آفسوس سے کہ جب یہ بچہ ہو کر جھوٹ نہیں بولتا اپنی ماں سے کیے ہوئے وادوں کا اتنا سے پاسداری ہے میں نہ جانے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کرتا ہوں اس کو عربی میں کمپلیٹ بھی کرتا ہوں پوری زندگی میں کبھی رونے کا نام و نشان نہیں لیا کبھی رویا نہیں وہ ظاہر النحکان الدئی بقی اتم المان ایمان الا الفتح اشعیخ و قال انتا توصي كا اممكا فتحفظوا ولو كان في ذلك ذهب كل ما تملك ونحن مضى علينا كذا وكذا سنه نقطع الطريق وننهب الاموال ونرضيء الامنين وهي بات جو اپنے ارشاد فرمائیں کہ ہم راستوں کو لوٹتے رہے راستے میں لوگوں کو لوٹتے رہے ہمیں کبھی خوف نہیں آیا ہم جھوٹ بولتے رہے لیکن آپ ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے و نسم انفسنا مسلمین اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اشهد يا بني أنني قد طبت من الآن عن كل ذلك بابا. طوبة كارلي الذي له بارجا ودعاها صحابه وقص عليها قصة الغلام فتأثروا بها جميعا وضافقوا رئيسهم على التوبة مما يأتون من أعمال تخالف شريعة الله تعالى وردوا جميع المطار والمال الذي نهبوه من القافلة إليها وصارت القافلة بعد ذلك آمنة مطمئنة بحمايتهم إلى أن وصلت بغداد وكان ذلك, ذلك ببركة الفتى الشيخ الصغير عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه أليست هذه أعظم كرامة له سمعنا هو لم يرضع لم يشرب حليب فی رمضان لہو کرام لم یوکل یوکل مہو سور بیل نے ان سے کلام کیا رمضان میں انہوں نے دودھ نہیں پیا ماں کا فرما رہے ہیں کیا یہ اتنی عظیم کرامت نہیں ہے وہ لئی سد انفا و اجدا من اللہ خدا صد یا ام ہی فی نہاری رمعبان و من يكلمه الثور فهو بذلك قد فتح قلوبا غلفا وأحيا نفوسا ميتا ورفع البلا عن أمة الإسلام ومكن للإيمان في قلوب بعض أبنائها نبی یو صلی اللہ تعالیٰ کرامت نے دیدار بھی جاری ہے ماشاء اللہ مدری چلے ناظرین دیکھیں کہ شاید کچھ مدری پھول باپا دے رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے اگر ہم, ہم امیر علیہسنت کی کچھ آواز بھی سن لیں اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سنا دی جائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی طالباً ملاقات شروع ہونے والی ہے اور باپا کچھ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں یقیناً آشقان رسول کی ایک طویل قطار ہوگی جو رات کے اس وقت امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنے کے لیے موجود ہیں ان کے دل کی خواہش ہے اور امیر علیہ سنت ان کو اپنے مدنی پھولوں سے نواز رہے ہیں بہرحال ان شاء اللہ ہم ملاقات کی طرف بھی چلتے ہیں اپنے سلسلے کا اختتام کرنے لگے ہیں اور اب جو بات ہمارے ذہن میں ہے وہ میں ارض کرتا چلوں علیہ وسلم علی تو میرے پار اسلامی بھیا انشاءاللہ ہم بات ہونی تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تو اب پھر غوث پاک نے ایک اور سبق دے دیا ہمیں اپنی سیرت کے ذریعے سچ بولنے کا تو یقیناً سچ کو آنچ نہیں ہے جھوٹ کبھی بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اس سلسلے میں بہت ساری بدلی پھول ہم نے ڈسکس کیے لیکن اب ہم آپ کے اور امیر علیہ کے درمیان نہیں آنا چاہتے ملاقات کے مناظر ہوں گے امیر علیہ کی برکتیں ہوں گی میں نے ایک سرپرائز کی بات کی تھی الحمد للہ کا ایک بڑا ہی پیارا کلام بغداد جانے والوں سے متعلق آیا ہے اور حافظ اسان ہمارے درمیان ہے انقریبی بغداد کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں امیر علیہ سنت نے کیا لکھا ہے سنت بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ صاحب کی زبان سے ان کی پیاری آواز میں یہ کلام بھی سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صل اللہ علیہ وسلم صلو صلو امیر علیہ سنت کے پہلے بدنی پھول سن لیتے ہیں اور پھر آپ انشاءاللہ کلام جی اور پھر وہ کچھ ان کو پتا نہیں ہوتا کیوں سر آتے اس کا دوں یہ کل بھی نوٹ کیا ان شاء اللہ آئیے حافظ صاحب کی زبانی کلام سنتے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آج ہی یہ کلام عطا فرمایا ہے اور ظاہر بہت سارے خوش نصیب جو ہوتے ہیں وہ جو گیارہویں منانے والے غوث پاک کے چاہنے والے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں حاضر ہو کر ان کے مذہب ان کے مزار منور کی برکتیں لے کر گیارہویں شریف مناتے ہیں اور ان زائرین بغداد سے امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں <س <س <Phasian> <سلام> <سلام> بغداد کے مصاف میرا سلام کہنا بغداد کے مساف میرا سلام کہنا رو رو کے مل سے میرا پیام کہنا رو رو کے مول سے میرا پیام بغداد کے مساپ میرا سلام بغداد والے مرشد در پہ بولا لے مرشد بغداد والے مرشد در پہ بولا لے مرشد دیکھے تیری گلی کے یہ صبح و شام کہنا یا پیر وا سے آ قسمت کھولے گی کس دم یا پیر غوث غاصم قسمت کھولے گی کس دم آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام مہیں کب یہ دل پر تیرا گولا کہنا چھا جائے ایسی مستی مٹ جائے اپنی ہسی چھا جائے ایسی مستی جائے اپنی ح کر دو ایسا ال کا جام کہنا کر دو ایسا ال کا جام کہنا سائی نواز شوکا سازی شو کا سائی نوازشوں شو کا کہتا تھا سازی شو کا بلکہ ہو دشمنوں کا قصہ تمام کہنا اتار کو بولا کر مرشد گلے لگا کر پھر خوب مسکو کر, کر کرنا کلام کہنا بغداد کے مساپے میرا سلا کہنا رو رو کے مرشدی سے میرا پیا مطلب اسلامی بھائیوں مدری چل کے ناظرین ملاقات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کل ایک بار پھر سلسلہ بلسنگ غوس اعظم لے کر حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو غس اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے آئیے چلتے ہیں ملاقات کے مناظر کی طرف سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ